اللہ ایک ذرہ بھر ظلم ناؤ فرماتا اور اگر کوئی ان کہو تو اسے ڈون کرتا اور اپنی پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے